آلو ری موب میل مت قابلی یع فل من محلدو ابری کوکھ سی مئی ان لا لال یاقوت وغیرہ سے جڑاؤ تختوں پر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 اور بڑی بڑی آنکھوں والی خورے جیسے حفاظت سے رکھے ہوئے آبدار موتی یہ ان کے امال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے وہاں نہ وہ بےحد بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا اوسح بول وفرش مرفوعة ش نش أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ اتوب لی مِنَ الْأَوَّلِينَ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 لری دوں البل مترفی وہ کی رونے سلا اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہوں گے یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئے کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ خوشنما یہ لوگ اس سے پہلے ایش میں پڑے ہوئے تھے اور بڑے گناہ یعنی کفر پر اڑے ہوئے تھے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 لَكُم أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَا تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا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 پھر پیوگے بھی اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں انصاف کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی نہ تم ن تُمْتَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى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 انتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون اننا مغرم بل نحن محرومون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 تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تصبیح کرو فلا اقسم بمواقع نجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ تعلمون تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ مکھن لو ایل مو تل زیل مبعالی اف بل الحديث الم مدهنون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 اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے رہتے ہو وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تو وَنَحْنُ أَقْرَبُ بو مِنْكُمْ قل تو بس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 تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہوگی اور جہنم میں داخل کیا جانا انہا دا لہو حق اليقین فسبح بسم یہ بات واقعی یقینی ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تصویر کرتے رہو